اللہ تعالیٰ جاتا ہے اغوا کی کتاب کی طرف بولتا ہے اور وہ منہ موڑنے والے بے شک اس وجہ سے اس وجہ سے ہم کو نارو آ کر جانتے ان کے دین کے بارے میں براہ ان کو دھوکے میں ڈالا سی دینی ان کے دین کے بارے میں جو وہ کھڑا کرتے تھے جو باتیں وہ کھڑتے تھے جھوٹی ان جھوٹی باتوں نے ان لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا یہ ماں کانو یفتار یہ غرق ہے ماں کان و یفتارون غرہ ہوں کا فائل ہے تو یہ پورا جملہ فائل بن رہا ہے نا اصل میں ماں مشتری ہے نا اس کو مستری مانے میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا ان کی جھوٹی باتیں گھڑنے نے ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین کے بارے میں فا فا با کیسے جب جمع کریں گے ہم, ہم ان کو دیوں دیوں کے لیے لا دے گا جس میں کوئی شکی نہیں وہ نہیںت اور بدلا دیا جائے گا ظلم نہیں کیے جائیں گے مالک, مالک الملک بادشاہ بادشاہی, بادشاہی, بادشاہی Renee, مالک کے مالک بادشاہی کے مالک کو المتشا ہے جس سے جس کو خوب قدرت رکھنے والا نہیں ہے تو رات کواری میں تو نکالتا <سؤال> ہے تو نکالتا ہے تو نکالتا ہے مدد کو من تھی ماتا دیتے ہیں جس کو حساب بغیر حساب کے لا تقدمہ لایت نا بنائیں المنون القافرینا کافروں کو اولیا آ دوست من مؤمنوں کو چھوڑ کر لا مومن مومنوں کو چھوڑ کر کاخروں کو دوست نہ بنائیں بنائے یف الیکا اور جو ایسا کرے گا فلئیسا مین اللہ فی وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں فالئی پس وہ نہیں ہے مین اللہ اللہ کی طرف سے فی شعی کسی بھی چیز میں اللہ مگر ان دت تقو منهم یہ کہ تم بچو ان سے توقاتن کسی طرح سے بچنا ویحنترکم اللہ نفسہ و اللہ المصیر اور اللہ تعالی تم کو ڈراتا ہے اپنے اپ سے و اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قل کہہ دیجئے ان اگر تُخفو خفو تم چھپاؤ ما اس چیز کو جو فی سدوری کم تمہارے سینوں میں ہے او تو یا تم اس کو ظاہر کرو یا اللہ اللہ اس کو جان لے گا اور وہ جانتا ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ فی الارضی اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اور اللہ تعالی علا کئی ان ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے یوم تاجدو گل سن جس دن پائے گی ہر جان ما عاملت جو بھی اس نے عمل کیا من خیرن بھلائی سے محدارہ حاضر کیا ہوا وہ اور جو اس نے عمل کیا ہوگا منسو ان برائی سے لو بینہا وہ خواہش کرے گا کہ کاش اس کے درمیان وینا ہو اور اس کے درمیان یعنی اس کے برے اعمال اور اس بندے کے درمیان ہو امدم بیدا بہت دور کا فاصلہ تیرو کو مل ہو اور تم کو اللہ ڈراتا ہے اپنے آپ سے واللہ اور اللہ تعالی بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے بے حد نرمی کرنے والا ہے لایت تفید المین القافرین دون امنین مؤمن مؤمنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں میں اور جو بھی ایسا کرے وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں بھی نہیں اللہ منهم مگر یہ کہ تم ان سے کسی طرح سے بچو بچنا ہو اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے دراتا ہے وہ اللہ المسی اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی اکیلا بادشاہی کا مالک عزت اور ذلت کا مالک ہے اور ہر خیر والا ہے تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں سے دوستی لگائیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی لگائیں عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے بادشاہی دینے والا بادشاہی چھیننے والا اللہ ہے تو پھر یاری بھی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے یاروں کے ساتھ یاری ہونی چاہیے ہاں اللہ کون تو کافروں کے ساتھ ظاہری طور پر دوستی کافروں کے شر سے بچنے کے لیے یہ جائز ہے تو یہ وقا یقی کا مصدر ہے اس کا مطلب بچنا ن ترمیم کی وجہ سے اس کا معنی کیا کسی طرح سے بچنا بنائے گا بکا یقی وکایا تن یہ بھی مصدر ہے ہے کئی مستر ہیں نا تو مسلمانوں کے لیے کافروں کے ساتھ دلی دوستی لگانا جائز نہیں ہاں کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو ان کے لیے نرمی کا اظہار کریں لیکن دل سے ان کے بارے میں نفرتی رکھیں تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کے ملک میں جا کے رہنا نہیں چاہیے کافروں کے ملک میں جائے گا تو پھر کافروں سے دوستی کے بغیر رہنا مشکل ہو جائے گا وہاں پہ کوئی بھی کافر ملک ہو ان تخفو ما سدوری صدورکم اوتبد ہُو یا الم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو ان تفو اگر تم چھپاؤ معافی سدھوری تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے او یا اس کو ظاہر کرو اللہ, اللہ اس کو جان لے گا تمہارے سینوں میں جو باتیں ہیں تم ان کو چھپا لو یا ظاہر کر لو اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چل ہی جائے گا اللہ اس کو جانتا ہے معاف سر فِي عرد اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے وہ اللہ اللہ الشعین اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے خوب قدرت رکھنے والا ہے یوم من خیری مردہ جس دن ہر جان پالے گی ہر وہ کام ہر وہ عمل بھلائی والا جو اس نے کیا ہے ہر جان جس دن اپنا کیا ہوا نیک عمل اپنے سامنے پالے گی وما عملت من سوئن اور اپنا برا عمل بھی اپنے سامنے پائے گی نیکیاں بھی سامنے آ جائیں گی بدیاں بھی بندے کی سامنے آ جائیں گی تو بین امد ام با اس وقت یہ خواہش کریں گے کہ کاش اس برائی اور اس بندے کے درمیان دور کا فاصلہ ہو بعید کی مسافت ہوتی تبدو خواہش کرے گی جان ہر جان لو انا بہینا ہا و بہینا ہو کہ کاش اس جان کے درمیان اور اس کی ان برے اعمال کے درمیان ہو امدم بعیدہ دور کی مسافت رقوم اللہ نقصہ ہو اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے واللہ اللہ عروف اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے چلیں